گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی ہر وہ کھال جسے دباغت دے دی جائے یعنی اسے مثالے وغیرہ لگا کر یا دھوپ لگا کر بالکل خشک کر لیا جائے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے مولانا اور رکھنے سے وہ خراب نہ ہوتی ہو تو وہ پاک ہو جائے گی مولانا اس کے اندر نماز جائز ہے یعنی اسے پہن کر نماز جائز ہے اسی طرح جائے نماز وغیرہ بھی اسے بنا سکتے ہیں اور اس سے مشکیزا وغیرہ بنا لیا اس کے پانی بھرا ہوا اس سے وزو وغیرہ کرنا بھی جائز ہے مگر خنزیر اور آدمی کی کھال مالانا یعنی آدمی کی کھال استعمال کرنا جائز نہیں کیوں اس کے احترام کی وجہ سے شرافت کی وجہ سے بھائی سون ان میں انسان اللہ نے اشف المخلوقات بنایا ہے بھئی اور خنزیر کی کھال بھی جائز نہیں بھئی پاک نہیں وہ کیونکہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی بھئی اور پھر بتلایا تھا بھائی کہ کنویں کے اندر جب کوئی جانور وغیرہ گر پڑے اور مر جائے یا مرنے کے بعد اس میں گر پڑے تو پھر کیا حکم ہے اس میں سے پانی نکالا جائے گا کتنا نکالا جائے گا جانور کے حساب سے بھائی اب بتلایا تھا اگر چوہا ہو چڑیا ہو یا بڑی چھپکلی جس کا بہنے والا خون ہوتا ہے بھائی تو ان میں سے کوئی گر پڑے تو پھر کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے تیس ڈول تک نکالنے پڑیں گے ڈول بڑے ہیں تو بیس نکال لو چھوٹے ہیں تو بیس <خخ> اور اگر اس کے اندر کبوتر مرغی یا بلی وغیرہ گر پڑے گر کر مرے یا مر کر گرے دونوں कितने کے اندر کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے چالیس سے پچاس تک نکالے جائیں گے اور اگر اس میں کتا بکری یا آدمی ان میں سے کوئی گر پڑے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا سارا پانی یہ تو وہ صورت تھی گر کر مرا اور فوراً نکال لیا بھائی یا مرا ہوا اس میں گرا اور فوراً نکال لیا بھائی یس تھوڑی دیر بعد نکال لیا لیکن اگر وہ جانور اس میں پڑارا اور پھول گیا یا پھٹ گیا تو اس صورت میں چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا بھائی کیا کرنا پڑے گا سارا پانی نکالنا پڑے گا اور کون سے ڈولوں کی تعداد معتبر ہے بھائی بعض ڈول بہت بڑے ہوتے ہیں بعض بڑے چھوٹے ہوتے ہیں کون سے ڈول معتبر ہیں کہتے ہیں درمیان درجے کے ڈول جو شہروں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھائی نکالنے کے لیے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ پانی نکالیں گے بھائی فوراً کنواں کیا ہوگا پاک اس کی دیواروں کو دھونے کی ضرورت نہیں پتھروں کو دھونے کی ضرورت نہیں بھائی اور رسی اور ڈول بھی خود بخود کیا ہو جائیں گے آئی آئی ان کو بھی علیحدہ سے دھونے کی کوئی ضرورت ہے یہ احادیث وغیرہ میں اس کا ذکر آتا ہے مولانا یاد رکھیے عقل تو یہ کہتی ہے اس کو کبھی بھی پاک نہیں ہونا چاہیے جب ایک دفعہ نجاست گر گئی ہے اب آپ پانی نکالتے جائیں مولانا وہ پانی جو نجت ہو گیا تھا دیواروں کو لگ چکا ہے یا نہیں بھائی دیواروں کو بھی لگ چکا ہے نجاست پانی میں پھیل بھی گئی تو آپ پانی نکالتے جائیں جتنا اور پانی بھی آتا جائے وہ اسی کے ساتھ ملتا جائے گا وہ بھی نجس پھر وہ اگلا نکال لیں وہ بھی نجس بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو عقل تو یہ کہتی ہے اب اس کو پاک کرنا ممکن ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن شریعت نے بڑی آسانی ہے مولانا شریعت نے بڑی آسانی ہے تو یہ حادیث وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہتے ہیں اگر نکال لیا گیا اسے کسی بڑے ڈول کے ذریعے کسی بڑے ڈول کے ذریعے قدر ما مَا يَسَعُ وہ مقدار جو اس میں سماتی ہے یسع کا مانا جو اس میں سماتی ہے بھائی دیکھو آپ کے پاس چھوٹا ڈول درمیانے درجے کا ڈول ہے ہی نہیں بڑا سا ڈول ہے بالٹی ہے مالا نا بالٹی بالٹی جتنا بڑا ڈول ہے اب کیا کریں کہتے ہیں بھائی حساب اسی درمیانے ڈول کا لگایا جائے گا مثلا چوہا گرا تھا بیس ڈول نکالنے تھے اور بالٹی یا وہ ڈول اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک ہی اندر بیس ڈول آ جاتے ہیں درمیانے درجے کے کہتے ہیں ایک ہی نکال لو کافی ہے صورت سمجھ میں آگئی یعنی حساب کس کا لگانا ہے <تصفح> درمیانے ڈول کا لگانا ہے بھائی درمیانے ڈول کا تو اگر ایک ہی مرتبہ میں بیس پورے ہو جاتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں ایک ہی دفعہ میں اتنا پانی نکل آیا تو کافی ہے ایک ہی نکال لو وہ ڈول بھائی اور اگر مثلا ڈول ذرا اتنا بڑا نہیں ہے اس میں درمیانے درجے کے پانچ ڈول آتے ہیں اب کتنے ڈولنے والے نکال لو چار نکال لو گئے گیا وہ مقدار جو سماتی ہے وہ مقدار جو اس میں سماتی ہے مینت دلا الفتی کس میں سے درمیانے ڈولوں میں سے سیبہ بھی اس کے ساتھ حساب لگایا جائے گا جو درمیانے ڈولوں کی جو مقدار اس میں سماتی ہے اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا جتنے درمیانے درجے کے ڈول اس میں سماتے ہوں یا یوں کہیں یا ساؤ کا مانا گنجائش کر لیں جتنے درمیانے درجے کے ڈولوں کی اس میں گنجائش ہے اتنے کے ساتھ کیا کیا جائے گا وقت و بھی حساب لگایا جائے گا <فِيهَا> <تصفيق> اچھا, اب یہ وہ ہے بھائی, کل جو انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کنویں کے اندر کنواں ایسا ہے جس چشمے والا کنواں ہے جو خالی اب مثلا آدمی گرا یا بکری گر گئی یا کتا گرا بھائی یا ان جس طرح کوئی اور جانور گر گیا یہ جو ذکر ہوئے بھائی یہی جانور نہیں ہے ان جیسے جو جانور ہوں گے وہ بھی انہی کے حکم میں ہوں گے تو اب سارا پانی نکالنا ضروری ہے بھائی کوئی ایسا بڑا جانور گر گیا اس میں لیکن وہ کنواں ہے چشمے والا وہ خالی ہو ہی نہیں سکتا پانی نکالو اور آ جاتا ہے نیچے سے نکالو اور آ جاتا ہے بھائی صورت سمجھ میں آئی اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں کہ بھائی اب تو خالی کرنا ممکن ہی نہیں ہے آپ لگے رہیں ڈول نکالتے رہیں پانی نیچے سے آتا رہے گا خالی تو ہو نہیں سکتا کہتے ہیں بس پھر اتنی مقدار نکال دو جو کنویں کے اندر پانی تھا بھائی جتنی مقدار کنویں کے اندر پانی کی تھی وہ مقدار نکال دو پھر چاہے اور آتا جائے ساتھ لیکن جب اتنی مقدار آپ نکال لیں گے تو پھر کنواں کیا ہو جائے گا آئے بات, آئے بات آئے ہو جائے سورج سمجھ میں آ گئے بھائی دیکھیے بھائی وہ انکانیرن اور اگر کنواں جو تھا جاری تھا یا یوں کہیں وَإن اور اگر کنواں کیا تھا چشمے والا تھا لا خالی ممکن نہیں ہے اس کو خالی کرنا جب نت اور واجب ہو چکا ہے نکالنا اس جو کچھ اس میں ہے یعنی سارا سارا پانی نکالنا واجب ہو تو ایسا جانور گرا تھا جس کی وجہ سے سارا پانی نکالنا واجب دلوقتي. ہو چکا ہے اخرجو تو نکالیں گے مقدار امافی ہام وہ مقدار جو اس کے اندر ہے پانی کی جتنی مقدار پانی کی اس میں موجود ہے اس کو کیا کر لیں گے نکال لیں گے سورج سمجھ میں آ گئے آپ کیسے نکالیں گے کیسے پتہ لگے گا اتنا پانی نکال لیا یعنی نکال لیا فکہ نے اس کا بھی طریقہ بیان فرمایا کہتے ہیں کنویں کا بھائی کنویں کے اندر جتنا پانی کھڑا ہے بھائی کنویں کے ساتھ قریب ایک اور اس جیسا گڑھا کھود لو اتنا ہی چوڑا ہو اتنا ہی چوڑا ہو اسی کی طرح بنا لو بھائی اور دیکھ لو مالا نا لکڑی وغیرہ کنویں میں ڈالو مالا نام لکڑی پہ نشان بن جائے گا جہاں تک پانی ہے مثلا پانی پندرہ فٹ کھڑا ہے کنویں کے اندر اور اس کی چوڑائی وغیرہ کتنی ہے گولا مثلا آٹھ فٹ ہے تو, تو اب کنویں کے ساتھ ایک گڑھا کھو دو آٹھ فٹ کیا ہو اس کی گولا یا چوڑائی جو کہہ لیں وہ ہے اس کا خطر آٹھ فٹ ہے مولانا اور کتنا گہرا کر لیں پندرہ فٹ کر لیں یا زیادہ کر لیں جتنا بھی کر لیں اب کنویں سے پانی نکالتے جائیں اور پندرہ فٹ جب اس میں پانی گڑھے میں کھڑا ہو جائے اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کیا سارا پانی نکال لیا بھائی سورت سمجھ میں آ سب کو بھائی ایک یہ صورت ہے <coughs> یہ صورت ذرا مشکل ہے کیونکہ اتنا ہی گڑا کھودنا پڑے گا پھر پانی نکالنا پڑے گا ایک اور صورت بھی ہے اگر وہ ممکن ہو وہاں پر بھئی بہت تیزی سے کنواں نہیں بھرتا بھئی پانی نکال لیتے ہیں لیکن چند منٹوں بعد آہستہ آہستہ پھر اتنا ہو جاتا ہے پانی اب آپ کیا کریں کنویں کے اندر ایک لکڑی ڈالیں پانی کا نشان بن جائے گا مثلا کتنا پانی کھڑا ہے بھئی کتنے فٹ ہے چلو دس فٹ پانی ہے فرق کریں بھائی کنویں کے اندر کھڑا ہے اب آپ کیا کر لیں اکٹھے جلدی جلدی بھائی سو ڈول پانی کے فرق کریں نکال لیں سو نکال لیں یا پچاس نکال پچاس نکالنے کے بعد اب پھر لکڑی وہ ڈالیں اور دیکھیں کتنا کام ہوا ہے مثلا ایک فٹ کم ہو گیا کتنا ہوا کام ایک فٹ, فٹ, فٹ, فٹ معلوم ہو ایک فٹ میں کتنے ڈول ہیں پچاس ڈول ہیں تو دس فٹ میں کتنے ہو جائیں گے پانچ سو ڈول ہو جائیں گے تو بس مولانا اب پچاس ڈول آپ نکال چکے ہیں ساڑھے چار سو ڈول اور نکال لیں بس بھائی کنواں خالی بھی نہیں ہوا اور اتنی مقدار بھی آپ نے اس سے کیا کر لی نکال لی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ انسان الینا اور اگر کنواں جو تھا وہ جاری پانی والا تھا لا وہ خالی نہیں ہو سکتا اور واجب ہو چکا ہے نکالنا ما وہ پانی, اس پانی کا فیحا جو اس کے اندر ہے آپ خراج نکال لیں گے مقدار ما من الما وہ مقدار جو اس کے اندر ہے پانی کی وعن محمد ابن الحسن رحم قال ينزح منها مئتا الى امام محمد ابن الحسن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایسی صورت میں اگر چشمے والا کنواں ہے تو پھر یوں کرو اس سے دو سو سے لے کر تین سو ڈول تک نکال لو بس کنواں کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا بھائی یہ آسان کال ہے کوئی حساب لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بس کیا کر لو لکڑی وغیرہ کے لیے دیکھنے کے لیے ضرورت جائے دو سو سے تین سو ڈول تک نکال تو امام محمد ابن الحسن رحمہ اللہ جو ہیں ان سے روایت ہے ان قال کے وہ فرماتے ہیں یمزخ ذخا نکالا جائے گا اس کنویں سے میتا دلوین یہ اصل میں تھا میتانی دل ون بھائی کتنے ڈول نکالے جائیں گے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھائی تو دو سو ڈول سلاسی کتنے تک تین سو تک ڈول نکالے جائیں گے یہ صورت سمجھ میں آ بھائی یہاں تک ہر قسم کے جانوروں کا حکم بیان کر دیا اور میں نے بتلایا تھا بھائی دیکھو تین قسم کے انہوں نے جانور گنوائے ایک چوہا اور اس کے برابر کے ایک مرغی اور بلی اور اس کے برابر کے اور تیسرا بکری کتا اور انسان وغیرہ اور ان کے برابر کے سب جانور باقی جو ان کے برابر کا نہیں ہے ان سے چھوٹا وغیرہ ہے تو وہ اس سے نچلے درجے میں چلا جائے گا سورج سمجھ میں آ کوئی وہ جانور ہے بکری سے چھوٹا ہے تو وہ بلی والے قبیل میں کیا داخل ہو جائے گا وہی حکم ہوگا جو بلی کا تھا اور اگر کوئی جانور بلی یا مرغی سے چھوٹا ہے کبوتر سے چھوٹا ہے اس کا وہی حکم ہوگا جو کس کا تھا چوہے وغیرہ یہ تو وہ صورت تھی جانور گرا اور مر گیا یا مر کر گر گیا بھائی جانور گرا اور زندہ ہی نکل آیا آپ کیا کر رہے ہیں بھائی تو یاد رکھو جب جانور پانی میں گرے اور زندہ نکل آئے تو پانی پاک ہے پانی کیا ہے पार. پانی پاک ہے ان جانوروں میں الا یہ کہ اس کا منہ بھی پانی میں لگ جائے پانی میں ڈوب جائے یا وہ پانی کو منہ لگا لے بھائی اب حکم بدل جائے گا مولانا اگر ایسا جانور ہے جس کا پانی منہ کو لگنا ہی لگنا ہے پانی مثلا چوہا ہے وہ جب بھی گرے گا اس کے منہ کو تو ضرور لگے گا یا ایسا جانور ہے جس نے پھر گرا اور خود مُل دیا پانی کے اندر بھائی تو آپ کیا حکم ہے کہتے ہیں آپ بھائی جانور کے جو جھوٹے کا حکم ہے وہی اس پانی کا بھی حکم ہوگا سمجھ میں آیا بعض جانوروں کا آگے بتلائیں گے قدوری بعض جانوروں کا جھوٹا نجس ہوتا ہے پانی کو اگر وہ منہ لگا دیں آپ نے برتن میں ایک پانی رکھا ہے وزو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے بھائی کیا کیا؟ اس اس منہ لگا دیا پانی پی لیا اس برتن کو بھی صاف کرنے کے لیے تین دفعہ دھونا پڑے گا پانی گرا کر تو اب یہ پانی چونکہ نجس ہو چکا تو اس سے وزو بھی نہیں کر سکتے اور گسل بھی نہیں کر سکتے سورج سمجھ میں آ گئے بھائی وزو بھی نہیں کر سکتے اور وہ سخیوں کے پانی کیا ہو چکا ہے نجس ہو چکا ہے نج بھی تو معلوم ہوا کتے کے جھوٹے کا کیا حکم ہے پانی کیا ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے تو لہذا اسی طرح مختلف جانوروں کا مختلف حکم ہے مارانا جھوٹے کا وہ آگے آنے والے ہیں بھائی تو اس کے مطابق آپ کیا کر دیں گے حکام لگا دیں گے مثلا بکری گری ہے بکری کا جھوٹا پاک ہے بھائی بکری کسی آپ نے پانی رکھا ہے اس میں آ کر منہ ڈال دیتی ہے کوئی بات نہیں پاک ہے مولانا آپ اس سے وزو بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے لہذا بکری گری کے اندر اور زندہ ہی نکل آئی اور اس نے پانی میں منہ بھی ڈال دیا تو اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہے پاک اب بھی کنویں کا پانی مولانا. لیکن اگر کتا گرا اور زندہ نکل آیا لیکن اس نے منہ ڈال دیا تھا تو کتے کے جھوٹے کا کیا حکم ہے نجر تو لہذا پانی کا بھی کیا حکم ہو گیا نجر ہو گیا صورت سمجھ میں آگے بھائی آگے آپ کو مسالہ بتلا رہے ہیں بھائی یہ تو وہ صورت تھی آپ کے سامنے چیز گیری بھائی آپ کے سامنے مثلاً ایک وہ صورت ہے یہ یوں کہ بھائی کنویں میں سے جانور مرا ہوا نکل آیا بھائی پتا ہی نہیں ہے کس وقت یہ گرا ہے اور اسی کنویں سے وز بھی کرتے ہیںسل بھی کرتے ہیں کپڑے بھی دھوتے ہیں اب کیا کریں مالا نام کنویں के پانی نکال رہے تھے بیچ میں سے کیا نکل آیا بھائی مرا ہوا جانور نکل آیا مثلاً مرا ہوا چوہا آ گیا ڈول کے اندر او ہو یہ تو اس کے اندر معلوم ہوا چوہا گر کے مرا ہے بھائی اب کیا کریں تو یاد رکھو فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر وہ پھولا اور پھٹا نہیں تو ایک دن ایک رات کی نمازیں لوٹا لو کیونکہ ایک دن ایک معلوم ہے یہ قریب کے زمانے میں گرا زیادہ دیر اس کو نہیں ہوئی تو ایک دن ایک رات میں آپ نے جب جب اس کنویں سے یہ یوں اس ایک دن رات میں جتنی مرتبہ اس کنویں کے پانی سے آپ نے وضو کر کے جو نمازیں اور پڑی جو وزو کی اور نمازیں پڑھی وہ نمازیں کیا کر لو اور اگر آپ اس سے وضو ہی نہیں کرتے تھے آپ نے تو اپنا الگ کنواں بنایا وقت تو آپ کے لیے یہ حکم نہیں جنہوں نے اس سے وضو کیا ان کے لیے یہ حکم ہے غسل کیا تو ایک دن رات کے کیا کر لیں نمازیں اور وضو نمازیں لوٹا لیں گے وزو نہیں ہوا تھا معلوم ہوا پانی نظر اور جو کپڑے دھوئے تھے ایک دن رات نے ان کو بھی کیا کر لیں دوبارہ سورت سمجھ میں آ یہ وہ سورت ہے جبکہ وہ پھولا اور پھٹا نہ ہو اور اگر پھول گیا ہے پھٹ گیا ہے معلوم ہوا اس کو دیر ہو چکی ہے کافی گرے ہوئے تو آپ کہتے ہیں تین دن اور تین راتوں کی کیا کر لو نمازیں لوٹا لو اور جو چیزیں اس سے دھوئی ہیں ان کو بھی کیا کر لو اس دوران اس دوران جو چیزیں دھوئی ہیں کپڑے یا برتن وغیرہ ان کو بھی دوبارہ دھو وہ ادا وہ جدا اور جب پایا جائے فل بیری کوئیں کے اندر فارتن میں تتن مردہ چوہا غیر روحا یا اس کے علاوہ چوہا یا کوئی اور چیز مری ہوئی کوئیں کے اندر پائی جائے ولاد رونا متا وقات اور لوگ جانتے نہیں ہے کہ یہ کب گری ہے و لم تن تفک اور وہ پھولا بھی نہیں وہ پھٹا بھی نہیں اعاد الصلاه يوم وليله تو لوٹا لیں نمازیں ایک دن اور رات کی وہ اذا كانوا توضؤوا منها جبکہ وہ اسی سے وضو کرتے تھے جبکہ اسی کنویں سے کیا کرتے تھے وضو کرتے تھے تو وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها اور کھولیں ہر ہر اس چیز کو جس کو پہنچا ہے اس کا پانی بھائی جس جس چیز کو بھی کنیں کا پانی اس ایک دن رات میں پہنچا ہے ان ساروں کو کیا کر لیں ترجمہ سمجھ میں آ ہے سب کو بھائی اصابہ کا معنی پہنچنا پہنچا ہے جن کو اس کا پانی و ائين ت فقط او تفسحت اور اگر وہ پھول گیا ہے جانور او تفسحت یہ اگر وہ چوہا پھول گیا ہے یا ہٹ گیا ہے اعاد صلاه ثلاثتي ايام و ليالي ها تو لوٹا لیں نماز تین دن اور تین رات کی في قول ابي حنيفہ رحمه الله تعالى امام اعظم ابو حف رحم اللہ کے قول میں وقال ابو یوسف محمد, محمد رحمہم اللہ تعالی علیہم اعادت شیئن يتحقق وقعت اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحم رحم اللہ فرماتے ہیں کیا کہیں گے کہ بھائی دونوں آگے ایک طرف بھائی جی صاحب وہی صاحب فرماتے ہیں لئی علیہم نہیں ہے ان لوگوں پر وہی عادت ان کسی چیز کا اعادہ صاحبین فرماتے ہیں والا نا کسی نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں حتی یہاں تک کہ تحقیق کر لیں وقعت کب وہ گرا ہے صاحب کیا فرماتے ہیں والا نا <تصفح> ہاں فرماتے ہیں ابھی پتہ لگا چوہے کا تو ابھی کا ہم حکم لگا دیں گے ابھی کا یعنی اب جب ہمیں ناپاک ہونے کا پتہ چلا اسی وقت سے کنواں ناپاک ہے اس سے پہلے ناپاک نہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے پتہ نہ چل جائے صورت سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا اس سے پہلے کہ پاک تھا اور اس سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی وہ بھی ہو گئے لہٰذا ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی تو وہ فرماتے ہیں جس وقت اس ناپاکی کے کنویں کے ناپاک ہونے کا پتہ چلا اس وقت سے ناپاک ہے اس سے پہلے ناپاک نہیں الا یہ کہ تحقیق ہو جائے ہاں پتہ لگ جائے کوئی آ کے بتا دے بھائی کھلا وقت گرا تھا سورج سمجھ میں آئی بھائی اس معلوم ہوا اس سے پہلے کہ نمازیں بھی صحیح اور وضو بھی صحیح تو کہتے ہیں, صاحبین فرماتے ہیں, علیہم نہیں ہیں ان لوگوں پر کسی بھی چیز کا اعادہ کی اعادہ یعنی کسی چیز کو بھی لوٹانا ان پر ضروری نہیں ہے حتا یہاں تک تحقیق کر لیں یعنی معلوم کر لیں متا بقات کے وہ کب گرا ہے وَسُورُ وَمَا يُكَلُ <تَاحِر> سور کہتے ہیں جھوٹے کو مارانا جھوٹا جو ہے سمجھ میں آیا آدمی نے کسی برتن سے پانی پیا مارا نا تو وہ پانی پاک ہے مارانا کیونکہ آدمی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے مالانا. پاک ہے بھئی. تو کہتے ہیں وسور ال آدمی یہ وما یو کل مہو پاہر اور آدمی کا جھوٹا اور ایسے جانور کا یو کلو لکھمہ جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے وہ جانور وغیرہ جس کے گوشت کو تو آدمی کا جھوٹا اور اس او جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا طاہرن کیا ہے آمد پاک, آمد پاک آمد ہے چاہے جانور ہو مالا نا جیسے گائے ہے بھینس ہے، بکری ہے، ہرن ہے وغیرہ بھائی یا پرندہ والا نا جیسے توتا ہے مینا ہے فاختہ ہے کبوتر ہے وغیرہ بھائی سورہ سمجھ میں آگے بھائی ان سب کا یہی حکم ہے وصور الکل بول وسیبہ امی نجر اور کتے کا جھوٹا اور خنزیر کا جھوٹا وسیبا بہا امی سبا جمع ہے سبع کی مولانا سبع چیرنے پھاڑنے والے جانور کو کہتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی چیرنے پھاڑنے والا جو جانور ہے مثن شیر ہے چیتا ہے وغیرہ بھائی وسیبا بہا امی اور چیرنے پھاڑنے والے جو جانور ہیں سباہل بہا چیرنے پھاڑنے والے جو چوپائے ہیں نجس ان, ان کا بھائی نجس ہے بھائی وصور الحرتی اور بلی کا جھوٹا وجا اور مرغی کا جھوٹا کون سی مرغی المخلات جو آزاد چھوڑی ہوئی ہے بھائی کھلی یعنی پھرنے والی مرغی وہی کھلی پھرنے والی سمجھ میں آیا اس کے بارے میں آگے آپ کو بتلائیں کہ ان کا جھوٹا مکرو ہے مکرو سمجھ میں آیا بھائی وجہ کیا ہے وجہ یہ مانا نا کہ مرغی ہے تو حلال تو گوشت کھایا جاتا ہے لیکن یہ کیا کرتی ہے نجاست وغیرہ میں گھومتی پھرتی ہے اس میں چونچ وغیرہ مارتی رہتی ہے اس لیے اس کا جھوٹے کو کیا قرار دے دیا مکرو ہے پورا سمجھیں یہ اس وقت ہے والا جب اس کی چونچ وغیرہ پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی بھائی عام حالت میں مکرو ہے بھائی اگر نجاست لگی اور پھر تو پانی کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا کہ کیا تو کہتے ہیں وہ جی اچھا تو کیا مسئلہ پڑا بھائی آدمی کا جھوٹا پاک ہے پاک ہے ہمارا نام سمجھ میں تو آدمی کسی بھی حالت میں ہو پاک حالت میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو یا عورت ہے حیض کی حالت میں یا نفاذ کی حالت میں جس حالت میں بھی ہو اور آدمی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو سب کا یہی حکم ہے ان کا جھوٹا کیا ہے پاک ہے ہمارا اللہ یہ کہ تو کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے اللہ یہ کہ اس نے شراب پی ہے اور شراب پینے کے فوراً کیا کر لیا پانی پی لیا تو اب وہ نجس ہو گیا ابھی اس کے منہ میں شراب کے اجزا ہوں گے مارا نا وہ یقیناً کیا ہے پانی کو لگ جائیں گے لعاب تو کو کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے سورج سمجھ میں آگے ہاں اگر شراب پی کافر نے اور پھر کچھ دیر گزر گئی اس دوران اس نے کیا کیا کئی مرتبہ اپنا لعاب نگل لیا اب اجزا ختم ہو چکے ہوں گے لہذا اب وہ پانی پیے تو پانی کیا ہے آم آم لیکن فکا فرماتے ہیں اگر کافر ایسے جس کی مونچیں بڑی بڑی ہے مالانا اس نے شراب پی اور کافی دیر بھی گزر گئی پھر بھی وہ پانی پیے گا تو پانی نجست ہو جائے گا بھائی وجہ یہ کہ شراب پیتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ شراب موچھوں کو لگی ہوگی بھائی اس کے اور اب اگرچہ وہ لعاب نگل چکا ہے منہ اس کا صاف ہو چکا ہے لیکن پانی پیتے ہوئے پھر ضرور اس کی مونچے کیا ہوں گی پانی میں لگیں گی تو اور وہ نجاست آ تو پانی کیا ہو جائے گا مم. تو کہتے ہیں وسور ہر جت ال محلاتی اور بلی کا جھوٹا اور آزاد چھوڑی ہوئی مرغی کا جھوٹا وہ سبا جی وہ سب اور چیرنے پھاڑنے والے جو پرندے ہیں چیرنے پھاڑنے والے بھائی کچھ پرندے تو دانا وغیرہ کھاتے ہیں کچھ کیا کرتے ہیں شکار کرتے ہیں والا نا اوقاب ہے شاہین ہے وغیرہ یہ چیزیں بھائی تو چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہیں اما اور وہ جانور جو گھروں میں رہتے ہیں لوگوں کے, لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں بھئی کون سے جانور کہتے ہیں مسل الحیتی والفارتی جیسے کہ سانپ ہے اور چوہا ہے تو ان کا جھوٹا کیا ہے مکرو بلی کا جھوٹا مرغی کا جھوٹا اور چینے پاڑنے والے پرندے جو ہیں پرندے جو ہیں ان کا جھوٹا اور وہ چیزیں جو جانور جو گھروں میں رہتے ہیں سانپ اور چوہے بچھو وغیرہ ان کا جھوٹا کیا ہے ان سب کا مغرو ہے مکرو ہے سمجھ میں چنانچہ اگر آپ کے سامنے آپ نے پانی رکھا وزو کرنے کے لیے مالانا بلی آئی اور اس میں سے پانی پی کر چلی گئی تو یہ پانی کیا ہو گیا مکرو ہو گیا لہذا اگر اور پانی نہیں ہے اگر اور پانی ہے تو پھر اس پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے اور اگر اور پانی نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے اس پانی سے وضو کر سکتا ہے سمجھ میں اس کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکرو ہے اور پانی ملے تو پھر اس سے وزو نہیں کرنا چاہیے غسل نہیں کرنا چاہیے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ عام حالات میں ہے لیکن اگر بلی نے چوہا کھایا بھئی اور پھر فوراں آ کیا کیا پانی اب پانی نجست ہو جائے گا مولانا کیونکہ اس کے منہ میں یقیناً کیا ہوگا خون کے ذرات ہوں گے خون کے اجزاء ہوں گے اور خون تو ہے نجس لہذا پانی میں منہ ڈالتے ہی پانی بھی کیا ہو گیا آپ اس سے اور غسل کرنا جائے یہ تب ہے کہ چوہا کھاتے کیا کرے پانی میں منہ ڈال لیکن اگر تھوڑی دیر بیٹھی رہی اور آپ نے دیکھا ہوگا بلی کیا کرتی ہے زبان کے ذریعے اپنا منہ صاف کرتی رہتی دیکھا یا نہیں کبھی تو بلی زبان کے ذریعے منہ اگر تھوڑی دیر ٹھہر گئی اور اس نے اپنے منہ کو زبان سے کیا کر لیا اچھی طرح صاف کر لیا ہے تو اب اس صورت کے اندر بھائی پھر وہی حکم آ جائے گا اب منہ ڈالے گی تو پانی کیا ہوگا مکرو ہو جائے گا اسی طرح یاد رکھو مانا بلی تو گھروں میں گھومتی پھرتی ہے اگر دودھ سالن وغیرہ میں بلی منہ ڈال دے کیا حکم ہے تو اولا ما فرماتے ہیں بھائی اگر اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے ایسا آدمی ہے جسے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو اس سالن کو اس دودھ کو نہ کھائے نہ پیے بھائی اور اگر غریب آدمی ہے بھائی تو پھر اس کے لیے استعمال کرنا درست ہے بھائی درست ہے بھائی بلکہ اس غریب ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں है بھی ہی نہیں ہے بلکہ وہ بالکل کیا ہے باقی ہے بھئی. اسی طرح یاد رکھو والا نا جس جانور کا جھوٹا نجس ہے اس کا پسینہ بھی نجس ہے سمجھ میں آیا بھائی نجس ہے لہذا کتے کا پسینہ اگر کسی چیز پر لگا تو کپڑے پر لگا تو وہ کپڑا بھی کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا تو جس جانور کا جھوٹا نجس اس کا پسینہ بھی نجس مجد. اور جس جانور کا پسینا جس جانور کا جھوٹا مکرو اس کا پسینا بھی مکرو اور جس جانور کا جھوٹا پاک اس کا پسیینہ بھی مبارا. پاک ہے <تصفيق> وسور الحمار مشکو مشکوک اور گدھے اور خچر کا جھوٹا جو ہے مشکوک ہے بغل کس کو کہتے ہیں خچر کو گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے یعنی اس سے وزو ہونے میں شک ہے ہمارا روایات مختلف قسم کی آتی ہیں بھائی سمجھ میں آیا کہ پتہ نہیں اب اس پانی سے وزو ہوگا یا وزو نہیں ہوگا لہذا تو کہا آگے مولانا صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے اگر صرف ایسا پانی ہے پانی پڑا تھا اس میں گدے نے آکر کر منہ ڈال دیا یا خچر نے منہ ڈال دیا اب اور کوئی پانی نہیں ہے اگر اور پانی ہے پھر تو اس پانی سے وضو نہ کرے بلکہ کیا کرے بھائی دوسرے, دوسرے, دوسرے, دوسرے, دوسرے پانی سے وضو کرے لیکن اگر اور پانی ہے ہی نہیں بھائی تو اس سے تو وضو کے ہونے میں شک ہے تو کیا کرے اس سے وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے بھائی دونوں چیزیں کر لے کہتے ہیں وہ سور الماری بغلی مشکوکن اور گدے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے مشکوک کا کیا معنی میں نے بتایا مزدی. یعنی وضو کے ہونے میں شک ہے انسان اگئے رہو پس اگر نہ پائے انسان اس کے علاوہ کوئی اور پانی تو ابھی وہ تیماں تو وضو بھی اس سے کر لے اور تیمم بھی کر لے وہ بھی ہی بدا اجاز بھئی پہلے وضو کرے گا یا پہلے تیمم کرے گا کہتے ہیں جو بھی پہلے کر لے چاہے پہلے تیمم کر لے پھر اس سے وضو کر لے یا پہلے وضو کر لے پھر کیا کر لے تیمم تو کہتے ہیں اور ان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی باد ابتدا کی اس نے جازا تو یہ جائز ہیں چاہے تو وضو سے ابتدا کرے پہلے وضو کر لے اور چاہے تو تیمم سے ابتدا کرے اور پہلے تیام کر لے بھائی سورج سمجھ میں آئی تو یہ ان کے جھوٹے گا اور یاد رکھتے مانا نا گدے اور خچر کا پسینہ پاک ہے بھائی گدھے اور پسینا کیا ہے پاک ہے آپ نے گدے پر سواری کی بھائی آپ کے کپڑوں پر اس کا پسینہ لگ گیا بھائی تو یہ پاک ہے ماننا دھونا واجب نہیں لیکن بہتر کیا ہے کہ اس کو دھو لیا جائے چلیے بس مولانا ہاضا المار اللہ عالم بحقیقت الکلام